بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبح للہ ما فی السماوات فی الارض العزیز الحکیم جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تصویر کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے هو الذي أخرج الذين كفروا مِنْ, من داریلیل أن وَظَنُّوا أَنَّهُمْ, وظنوا أنهم نیاتم پو مین ہٹ فو ہمی چلم کلو بھو تر پوت بھی ادھیم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 مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ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 اور خدا ہر چیز پر قادر ہے وسولی ہی منہ دل قرآ فلی اللہ ولی وسولی ولی دل قربا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا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 اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے للفقراء من يَبْتَغُونَ فَضْلًا يبتغون فولا اللَّهِ وَرِضْوَانًا فغل اللَّهَ نسول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 اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص ہر سے نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون رب نغفر لنا ولی اقواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا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 اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 من اللہ ذالک بأنهم قوم لا يفقهون مسلمانوں تمہاری حیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتی لا يقاتلونكم جميعاً الا فی قرم محصنة او من ورائی جدر بَأْسُهُم بَيْنَهُم شَدِید تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُم شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں من قبلهم ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چک چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے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 اصحاب الجننت ہم الفائزون اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ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 خدا ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے له له ما في وهو وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اخترا کرنے والا صورت بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں